اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متا حاضل تم سادل نفسی ذر ولا نفان اللہ معاشا الله لل امتن اجل ازا جم فلاستر ولا یسطیم پچھلی آیت میں تخویف دنیاویہ تھی کہ ہم آپ کی زندگی میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے تو ہم ان سے نپٹ لیں گے اس آیت میں اللہ نے مشرقین کے ایک قول پر شکوا ہے کہ یہ عذاب کی بات سن کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا یقولون اور وہ کہتے ہیں متا حاضل وادو کب ہوگا یہ وعدہ یعنی وادہ عذاب ان کن صادقین اگر تم سچے ہو کہ ہم نے نہیں مانا تو عذاب آئے گا قُل یہ جواب شکوہ ہے میرے پیغمبر آپ کہیں میں اپنی جان کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا ذرن نقصان کا ولا نفع اور نا نفع کا الا ما شاء اللہ ماشا اللہ اللہ استثنا منقطع ہے جی بمانا لاکن لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عذاب کب آئے گا پر عذاب کا آنا یا نہ آنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی اگر آپ اپنی جان کے نفے اور نقصان کا اختیار اور ملک نہیں رکھتے تو پھر دوسروں کا نفع نقصان بھی آپ کے اختیار اور ہاتھ میں نہیں ہے لیکل امتن اجل ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے اور یہی اللہ کی مشیت ہے جس کو پیچھے ذکر کیا اللہ ماشا اللہ اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک وعدہ ہے ایک وقت مقرر ہے ازا جا اجا جب آ جائے گا ان کا وعدہ وہ وقت فلاستہ خیرون سعتن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے ایک گھڑی ولا یستقمون اور وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے وقت سے پہلے بھی عذاب نہیں آئے گا تو پھر جلدی مچانے کا کیا فائدہ کل آر آئی میرے پیغمبر آپ ایک اور انداز سے ان کو سمجھائیں آپ کہیں ار تم بھلا دیکھو تم ان اتاکم کو ہو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا بیاتن رات کے ٹائم او نہارن یا دن کے ٹائم ماضا یستاجل و منہ المجرمون کیا کر لیں گے اس سے پہلے مجرم لوگ یہ شاہ عبد القادر صاحب نے مانا کیا. کیا کر لیں گے اس سے پہلے یعنی اس عذاب سے پہلے مجرم لوگ یعنی عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے ایک اور معنی کرنا چاہتا ہوں اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن کے ٹائم تو تم کیا کر لوگے یہ جزاب معذوف ہوگی تو تم کیا کر لوگے جلو منہل مجرمون کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں مجرم لوگ کیا عذاب کوئی خوشی کی چیز ہے اسما از ازا ما واقع آ من یہاں جی تقدیم تاخیر ہے جی عبارت میں مانے کے لحاظ سے عبارت اس طرح ہوگی ما واقع آمنتم. ما واقع آمنتم. کیا جب عذاب واقعہ ہو جائے گا تو پھر ایمان مان لاؤ گے سما استبادیا جی آل آن اے یقالو عذاب کے واقعہ ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے تو کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو وقد کن تم بھی اور تم تو اس عذاب کی بڑی جلدی مچایا کرتے تھے اچھل اچھل کے پوچھتے تھے کہاں ہے وہ عذاب لے آ وہ عذاب سمکیل الزی نظل پھر ظالموں سے کہا جائے گا زوکو عذاب الخل دے چکھو عذاب ہمیشگی کا حال تو زون اللہ بما تم تقسبون تم کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کرتوتوں کا جو تم نے کمایا شرکیہ آمال اللہ کی نا فرمانیا وستم بیو کا احقن ہوا یہ ایک اور شکوائج اور تجھ سے پوچھتے ہیں حق ہوا کیا حق ہے وہ بات ہوا قیامت ہوا عذاب جب آپ انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں یا قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے کول ای و ربی ای نام کے معنی میں اور یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے جی آپ کہیں ہاں مجھے قسم ہے میرے رب کی انکن کہ وہ عذاب حق ہے سچ ہے ومان تم بے اور نہیں ہو تم آجز کرنے والے تھکانے والے ولو ان لفسن شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی یہ تخویف ربیع ہے جی اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو مشرک اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو محفل عرضے جو کوئی زمین میں سارے کا سارا اسے مل جائے لفظت تو وہ فدیے میں دے دے گا بھی اس عذاب کے بدلے عذاب کی شدت یہ ہوگی کہ دنیا بھر کا سامان اسباب مال اس کو مل جائے تو وہ فدیے میں دے گا کہ میری جان چھوٹے وہ اثر اندامتا اسرار کے دو معنی آتے ہیں جی اظہار بھی اخفاء بھی رول دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں جی چھپائیں گے ندامت کو یا ظاہر کریں گے ندامت کو لما راول جب وہ دیکھیں گے عذاب کو چہرے پہ ندامت کے آسار آئیں گے جسے وہ چھپانے کی کوشش کریں گے وہ کوزیا بین اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ساتھ انصاف کے وہم لا یوزلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ ان معافی سماوات ارض یہ چھٹی اقلی دلیل ہے اور آگے ساتویں دلیل آ رہی ہے اس کی یہ تمہید بھی ہے پچھلی آیتوں میں عذاب سے ڈرایا آپ فرمائیں گے کہ اس دائمی عذاب سے ڈر کر میرے دعوے توحید کو مانو جو عقل کے عین مطابق ہے اللہ سنو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک اللہ ہے اللہ ان واد اللہ یا اگر تم نہیں مانو گے تو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی عذاب والا ولا کن اکثر ہم لا یا لمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے یا عذاب کا دن بڑا سخت ہے اور سچ ہے ہو و یوگی وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے مخلوق میں یہ صفت کسی کی نہیں ہے وائی لئی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب موہی بھی وہی ہے ممید بھی وہی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا حقیقی مالک بھی وہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے یا ایو الناس ترغیب ال قرآن ما قبل سے اس کا تعلق کیا ہوگا جی مشرقین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ استعمال کریں عذاب سے بچنے کا نسخہ ہے قرآن پناہ ایک حدیث میں جو فتنوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح گریں گے جس طرح تصبی کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے اور دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور دانے گرنے لگتے ہیں اس طرح لگاتار فتنے گریں گے تو کسی نے پوچھا کہ پناہ آپ نے فرمایا قرآن اس کی پناہ قرآن ہے تو جس عذاب سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس نسخے کو استعمال کرو یا یو الناس اے لوگو قد تت کم من ربکم میں رب تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن ہے جی نصیحت ہے وہ شفا الماف الصدور اور شفاء ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں کش شرک کے ون نفاق و حسد و تکبر و گئی رہا منل امراض ال جو دل اور سینے کو بیماریاں چمٹتی ہیں شرک ہے نفاق ہے حسد ہے تکبر ہے ان کے لیے قرآن شفا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لما الماف صدور فقط یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے بس جسمانی بیماریوں کی شفا وہ اسے نہیں مانتے مگر دوسرے مفسرین اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں دونوں کے لیے شفا ہے وہ سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا تھا صحابی نے بکریاں بھی لی تھیں ان سے تو آپ نے اس کی تائید فرمائی تھی انکار آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے یہ قرآن تو اس کے لیے شفا نہیں ہے اصل شفا تو سینے کی بیماریوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں وہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے پہلے کیا کہا موئزہ تم میں ربے کوم فل معام مت ان ناس یہ نصیحت ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے لیکن ہدایت اور رحمت یہ مومنوں کے لیے ہے جو اس سے استفادہ کرتے ہیں کل بے فضل اللہ و ہی میرے پیغمبر آپ کہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فب زالے کا اسی پر فل یف رہو ان مومنوں کو خوش ہونا چاہیے فضل سے مراد قرآن ہے جی رحمت سے مراد توفیق ایمان ہے جی رولمانی یعنی قرآن اللہ کا فضل ہے اسلام کا قبول کرنا اللہ کی رحمت ہے اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے یا فضل اللہ و بے رحمتی ہی دونوں سے مراد قرآن ہے اور تکرار تاکید کے لیے یہ اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کی رحمت یا فیل معذوف ہے اے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی جا تو کیا مانا ہوگا یہ قرآن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت لے کے آیا اسی پر خوش ہونا چاہیے ہو و خیرم مما یجماؤن <سلام> وہ ال مذکور من فضلے والرحمت <سلام> وہ یعنی اللہ کا فضل رحمت قرآن دین وہ بہتر ہے مما یجماؤن ان چیزوں سے جو وہ کافر اکٹھی کر رہے ہیں مال دولا زمینیں کاروبار ان سے یہ قرآن بہتر ہے یہ سورت یونس کی آیت نمبر اٹھا سورت یونس کی آیت نمبر ہے اسے ذرا پھر غور سے دیکھیں یہ ہمارے ملک کے لوگ مبتدعین جو عید میلاد النبی جشنے میلاد اس دن ناچتے کودتے خوشیاں مناتے جھنڈیاں لگاتے لیٹنگ کرتے ہیں یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں میلاد النبی کے ثبوت پر وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے تو نبی پاک کی پیدائش اور آمد سے بڑا فضل کون سا ہے آپ کی تشریف آوری اور آپ کا دنیا میں آنا اس سے بڑی رحمت کون سی ہے آپ تو رحمت العالمین ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ اس سے خوش ہونا چاہیے تو ہم خوش ہو رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں بارہ ربی الاول کو بیچاری قوم قوم کی قسمت کہ مانوی تعریف کرنے والے علماء اور خطبہ وہ استدلال کرتے ہیں اور قوم اس پر سر دھنتی ہے نعرے لگاتی ہے کہ واہ جی واہ عید میلاد النبی کا ثبوت تو قرآن سے پیش ہو صورت یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں میلاد منانے کا ذکر ہے جی بڑا مختصر سا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اتری تو تھی نبی پاک پر اور سب سے پہلے آپ نے سنائی صحابہ کو تو صحابہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں میلاد النبی کا جلوس اور میلاد النبی پہ خوشی اور لیٹنگ کرنی اور جھنڈیاں لگانا اور بازاروں میں نکلنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے صحابہ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ یہ کہیں کہ نہیں انہیں سمجھ نہیں آئی ہمیں سمجھ آئی یا یہ کہیں کہ ان میں عشق مستعفی کامل نہیں تھا ہم میں عشق مستعفی کامل ہے جن پر یہ قرآن اترا اور جس دور میں اترا ان کو چاہیے تھا نا کہ اس آیت کو پڑھ کے وہ میلاد مناتے بار ربی الاول کا دن مناتے لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو پھر مزے کی بات یہ ہے مزے کی بھی نہیں جاہلانہ بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت ہے نبی پاک نے کیا یہ کام تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کیا ہے تو بدت لیکن بدت ہنسنا ایک بدت سیاح ہوتی ہے ایک بدت ہسنا ہوتی ہے تو یہ بدت ہنسن ہے ہم نے کہا تمہارے علم پر قربان جائیں ایک بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور پھر وہ بدت بھی ہے کیا بات ہے آپ کے علم کی قرآن سے جو چیز ثابت ہے اسے تو فرض ہونا چاہیے تھا یا اسے واجب ہونا چاہیے تھا ادھر آپ قرآن کی ایتیں پیش کرتے ہیں اور جب صحابہ کی بات آتی ہے تو آپ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بدت تو ہے لیکن بدت ہسنا ہے کل ارائی تما انزل اللہ ساتویں اقلی دلیل اور اس میں نفی شرک فیلی ہے جی پہلی دلیلوں میں نفی شرک اعتقادی تھا اور اس میں نفی شرک فیلی ہے جی میرے پیغمبر آپ کہیں بھلا دیکھو تم جو اللہ نے اتاری ہے تمہارے لیے روزی یعنی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں جانور ہیں فصل ہیں دودھ ہے فجال تم منو ہرامن پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال حرامن تاری مات العباد جیسے ہم نے صورت مائدہ میں پڑھا بہیرا صائبہ وسیلہ حام حلالن غیر اللہ کی نظریں کول میرے پیغمبر پوچھ اللہ ہو آزین الکم کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا اس جانور پر بوجھ نہیں لادنا اس کا دودھ نہیں پینا اس کو ذبح نہیں کرنا کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہم اللہ دفتر یا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو وہ ماظن الزینہ تخویف ہے جی اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو بانتے ہیں اللہ پہ جھوٹ یوم قیامت قیامت کے دن کے بارے میں مفول فی ہے جی زن ان کا کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت نہیں آئے گی یا قیامت میں میں ان کو چھوڑ دوں گا ان اللہ لزو فضل الس بے شک اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر علاج تو ان کا یہ تھا کہ انہیں سفید ہستی سے مٹا دیا جاتا لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ولا کن اکثر احما یشکرون لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے کس نعمت کا کہ اللہ جلدی نہیں پکڑتا اللہ مولت دے رہا ہے وما ماتکون فی شان آٹھویں اقلی دلیل جی پہلی جتنی دلیلیں تھیں نا جی ان میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے جی تصرف کا اختیار کا اس دلیل میں اللہ کے علم کا ذکر ہے جی وہ ماتکون فی شان اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں وَمَا تتلو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور نہیں پڑھتے آپ اللہ کی طرف سے قرآن و من عمالن اور نہیں تم کوئی کام کرتے صرف نبی پاک نہیں بلکہ اب ساری مخلوق کو شامل کر لیا جی و لاتامل من عمالن اور نہیں کرتے ہو تم کوئی کام اللہ کن علیکم کم مگر ہم ہوتے ہیں تم پر متلے شہود جمع للتعظیم مگر ہم ہوتے ہیں تم پر متلے اس فی نفیے جب تم مصروف ہوتے ہو اس کام میں ومایا زب ان ربے کا ممسکال ذرا اس کو اور عام کیا جی تمہارے اعمال تو رہے اپنی جگہ پہ آگے سنو اور نہیں غائب ہوتا تیرے آپ سے ایک ذرہ برابر زمین میں نہ آسمان میں نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے نہ کوئی بڑی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ ساری کی ساری کتاب مبین میں موجود ہے کتاب مبین فی علم اللہ علم الہی مراد ہے لوہے محفوظ اسی طرح کی ایک آیت سورت انام کی آیت نمبر انسٹھ میں ہے جی وائندہ ہو مفات الغی سورت انعام آیت نمبر انسٹھ یہ ساری چیزیں علم ال میں ہیں تو عالم الغیب ایک ایک ذرہ ہم سے غائب نہیں ہے سب چیز ہمارے علم میں ہے جب یہ صفت ہماری ہے تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں اللہ ان اولیا اللہ بشارت کن کے لیے جو اس مسئلے کو مان گئے اس دعوے کو مان چکے ہیں سنو بے شک اللہ کے دوست لا خوفن علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولاحم یا زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے آگے کا خوف کوئی نہیں پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا غم کوئی نہیں یہ لوگ بڑی پڑھتے ہیں لاخوفن علیہم ولاحم یا زنون وہ سمجھتے ہیں یہ چند لوگوں کے بارے میں آئی ہے شیخ عبد القادر ہو گئے حضرت علی اجویری ہو گئے اور معین الدین چشتی ہو گئے اور سلطان باو ہو گئے با جدید بستانی ہو گئے بہنی کے بارے میں یہ ایت نہیں اللہ اولیاء اللہ کی صفتے ذکر کرنے لگے ہیں جی اللہ زینہ آمنو کون ہے اولیاء اللہ جو ایمان لائے یعنی مواحد ہیں شرک نہیں کرتے وہ قانویت اور رہے پرہیزگار تقوامی کردنت شرک سے بچتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے شرک کرنے والا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا مشرک کیسے ہو سکتا ہے ولی اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا سنت کا پابند نہیں ہے اس کے اعمال سنت کے خلاف ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا وہ ولی کہلانے کا حقدار نہیں قرآن نے ولی اللہ کی دو صفتوں کو ذکر کیا اللہ دینی نا آمنو یا تکون ایمان لائیں توحید کو مانے شرک سے بچیں اور رب کی نافرمانیوں فرمانیوں سے بچ جائیں یہ ہے ولی میں نے اس دن ذکر کیا کہ یہ پیری مریدی یہ جو معروف پیری مریدی ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ پہلے بریلویت میں تھی پھر ہمارے دیوبندی دوستوں میں آئی انہوں نے بھی سمجھا پیری مریدی آسان ہے خانقاہ بناؤ مرید کرو اللہ اللہ خیر صلی کون توحید بیان کرے اور کون تبلیغ کرے اور کون درس قرآن دیتا پھرے اور تفسیریں پڑھاتا پھرے اور کون مدرسے بناتا پھرے بس یہ جائل بندے ہیں آ جائیں انہیں کوئی وظیفہ بتاؤ کسی نے تعویز لینا ہے اس کو تعویذ لکھ کر دے دو کسی کو چھو کسی کو چھا پھوکے مارتے چلے جاؤ یہ آسان کام ہے پھر یہ اب ہمارے اندر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر گھس رہی اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تو کئی لوگوں نے بیچارے لوگ سادہ ہوتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اصلاح تو اپنی نفس کی جو اصلاح ہے تز کیا تز کیا نفوس یہ تو کرنا ہے تو یہ بےچارے لوگوں کو غلط فہمی ہاں تزکیت النفوس اسلحے قلب یہ ضرور کیجیے لیکن جس کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں پہلے یہ تو دیکھو بھائی اس کا تزکیا ہوا ہے جس سے آپ تزکیا کروانا چاہ رہے ہیں پہلے یہ تو سوچو کہ اس کا اپنا تجکیہ ہے سنت کا پابند ہے گناہوں سے بچتا ہے دنیا کی لالچ پیسہ نظرانے یہ, یہ سوچو تو صحیح بھائی میں جو تزکیا کروانا چاہتا ہوں تو جس بندے سے میں تزکیا کروا رہا ہوں وہ اپنا وہ خود کتنے پانی میں ہے اس کی اپنی کیا حالت ہے میں نے ذکر کیا نا کہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ تزکیہ تنفوظ کرتے تھے لوگ ان کے پاس آتے رہتے یہ ان کا تزکیا کرتے لیکن وہ خود کیا تھے ان کا اپنا مقام کتنا اونچا ہے تصوف میں تزکیے میں ان کا اپنا بڑا مقام ہے ان کے ہاں لالچ نہیں ہے تما نہیں ہے غرض نہیں ہے مریدوں کی جیب پہ نظر نہیں ہے اپنا تزکیہ ان کا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں ان کی خانقاہ ہے جی اللہ سکھاتے ہیں اللہ سکھاتے ہیں یہ تو نہیں ہے نا بھائی ایک لڑی آ رہی ہے نصب آ رہا ہے تو بس چلتا آ رہا ہے نہ میرے بڑے چچا تھے یہ مولانا عبد الکریم صاحب جو آپ کو پڑھاتے ہیں ان کے وہ دادا تھے مولانا عبد ان کا نام بھی عبد الکریم تھا وہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے میرا ایک پھوپھی ذات تھا محمد اقبال اس کا نام تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اس کے درجات بلند کرے اس کے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے وہ ہمارا پھوپھی زاد تھا ہماری پھوپھی بیوہ ہو گئی تو ساری زندگی بھائیوں کے پاس گزاری تو یہ جو اقبال تھا اس کا بڑا تعلق تھا والد صاحب سے بڑے چچا سے قریب رہتا تھا خود ذہین تھا بڑا تو مجھے اس نے سنایا کہ بڑے چچا کہتے تھے کہ حضرت مدنی بخاری پڑھاتے ہیں پڑھانے کے بعد کسی جلسے پہ چلے جاتے پروگرام ہے وہاں چلے گئے تو پھر دوسرے دن پھر بھی پڑھانا ہے تو میرے چچا کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پہر جب بھی اٹھا اور میں مسجد کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے سسکیاں بھر کے رونے کی آوازیں آ رہی اور میں نے جھانک کے دیکھا تو حضرت مدنی دن میں حدیث پڑا رہے جلسہ کر رہے واپسی پر اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ایسے لوگ تھے جو دوسروں کا تزکیا کرتے تھے پہلے ان کا اپنا تزکیا ہوتا تھا ایک بندے کا اپنا ہی تزکیا نہیں ہے وہ عام سا آدمی ہے بلکہ عام آدمیوں سے بھی گھٹیا ہے عام ایک شہری آدمی ہے وہ نماز کا پابند ہے اور وہ پیر کہلانے والا نماز ہی نہیں پڑھتا ایک عام شہری ہے اس کے چہرے پہ سنت رسول پوری ہے وہ پیر کہلانے والا اس کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے تو وہ تو عام آدمیوں سے گیا گزرا ہے آپ کا تز اس نے کیسے کرنا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو مواہدوں اور سنت کا پابند اس کا کوئی قدم سنت کے خلاف ہو نہ اٹھے لہو البشرا رافیل حیاتی دنیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیا روئے ساد کا اچھے خواب اچھے خواب جن میں ان کے لیے خوشخبری ہے بخاری نے لکھا جی یہ دنیا میں خوشخبری ہے اچھے خواب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنے خوابوں کا ذکر کیا تو ان کا یہ خواب ہے کہ یہ تفسیر جو میں نے لکھی یہ خواب میں مجھے حضرت علی نے دی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی اور میں نے اس زبان کو چوسا یہ ہیں دنیا میں خوشخبریاں یا اس سے مراد وہ خوشخبریاں جو قرآن میں آئی ہیں کہ مومن میں لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں یہ یہ دیں گے و فی اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں لا تبدیل عل کل اللہ کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے وادوں میں کون سا وعدہ لا خوفون علیہم ولاہم یہ جو ان سے وعدہ کیا ہے نا جو بھی اس پہ عمل کرے اللہ آمنو وقانو یتقون وہ ولی اللہ ہے. اللہ کا ولی ہے وہ ضالح کا الفوز فوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی ولا یحزن کا کا کول ہوم تسلی لنبی نہ غم میں ڈالیں تجھ کو ان کی بات ان کے بکواس یہ جو جگہ جگہ باتیں کر رہے ہیں آپ کے متعلق شاعر ہے مجنون ہے قذاب ہے ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان نل عزت علّہ بے شک غلبہ سارے کا سارا اللہ کے لیے سب ہر قسم کا غلبہ اللہ کے لیے سمی الم علت ماقبل کے لیے غلبہ کیوں نہ ہو وہی ہے سننے والا اس کے علاوہ سننے والا بھی کوئی نہیں وہی ہے جاننے والا اس کے علاوہ عالم الغیب بھی کوئی نہیں ان للہ نویں اقلی دلیل جی سنو بے شک اللہ ہی کے لیے یعنی اللہ ہی کا محکوم ہے اور اس کے تصرف میں اللہ ہی کے لیے خلکن و ملکن و تسر و و تدبیرن و اختیارن و اان و ایماتن ہر لحاظ سے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو جب ہر چیز کا حقیقی مالک میں ہوں تو پھر عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے ومایت تب الزین ید اون مندون شرکا ومایت ماں استف حامیہ بنا لیں جی ما استفامیا کس طرح میں نہ کریں گے جی کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو شرکا یہ مفول ہے جی کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو کس چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی اقلی دلیل ہے نہبیون اللہ ذن وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی وہ ان یخ رسون اور نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے خرص خر ہر وہ قول جو زن و تخمین سے کیا جائے گمان شیخ عبد القادر کے مریدوں سے قبروں میں حساب نہیں ہوگا جی جنہوں نے پیرے پیران پیرے پیران شیخ عبد القادر کے مریدوں میں داخل ہو گیا وہ تو بخشا گیا چھڑا کے لے جائیں گے نبی پاک قیامت کے دن کہیں گے اس کو آنے دو یہ میرا ہے یہ بس اس کی یہ پیروی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہو نہیں ہے لکم ال دسویں اقلی دلیل جی وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو مفول ثانی محضوف ہے جی مز وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اندھیرا لے تسکن تاکہ تم اس میں آرام کرو رات کو اندھیری بنا دی اندھیرا چھا جاتا ہے آرام کرو ون نہارا اس کا متعلق معذوف ہے جی لے تب سے روفیے اور بنایا دن کو دکھانے والا لب سے روفیے تاکہ تم اس میں دیکھو کاروبار کرو ان فیضا لے کل آیات لکھوں میں یسماؤں بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یونیبون بت کرتے ہیں انابت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں وہ اس کو دیکھیں اور اللہ کی توحید پر استدلال کریں کال التخل پھر بڑے تعجب کی بات ہے بجائے ماننے کے ان کے کی عقائد کیا ہیں کہتے ہیں اللہ نے بنا لی اولاد بیٹا ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسی اللہ کا بیٹا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ولادن لڑکی لڑکا وائے جمع سب پہ استعمال ہوتا ہے جی کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں بیٹا نہیں کہتے تھے بلکہ وہ نائب سمجھتے تھے نائب یا شفیع غالب جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا اللہ ان کی بات نہیں موڑتا جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اولاد کے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دی اس کے اللہ نے جواب دیے جی صبح ہو جواب شکوا پاک ہے وہ اللہ کس سے اولاد بنانے سے ہو وہ بے پرواہ ہے اسے کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی دو جواب لہو ما فی السماوات تیسرا جواب اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کوئی زمین میں ہے اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی ان اندا کو چوتھا جواب نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کی اتقولونا اللہ مالا تالمون کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم جانتے نہیں ہو کہ اس نے اولاد بنا لی کل ان لذین یفترو میرے پیغمبر کہہ دے یہ زجر ہے جی ما تخویف اخرویہ زجر بھی ہے اور تخویف اخرویہ بھی ہے میرے پیغمبر کہہ دے بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ یہ کون ہے کال التخل اللہ ہو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یا اس کا شریک بنانا بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ لا یوفلے ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے متا فی الدنیا دنیا لہم متا ان دنیا ان کے لیے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں سما لینا مرضی پھر ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے ان کا سما کو ہوم پھر ہم چکھائیں گے ان کو شدت کا عذاب دما کا يَكْفُرُونَ یکفرون بدلا ان کے کفر کا یہ بسب اس بات کے کہ وہ کافر تھے ہم انہیں شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے وطل و علیہم نبانوہن تخویف دنیا کا ایک نمونہ جی متعلق ہے ولا یا کا ان کی باتیں تجھے پریشان نہ کریں غم میں نہ ڈالیں غلبہ سارے کا سارا اللہ کے لیے اللہ ایک نمونہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور پڑھ ان پر حال حضرت نو کا اس کال قومی جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم ان کا نقابر علیکم مقامی اگر ہے بھاری تم پر مقامی کم میرا رہنا تم میں بتگیری اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر تمہیں بھاری لگتا ہے فال اللہ آئے تو تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا آج میں تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام تدبیریں کرو جو کر سکتے ہو کرو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام و شرکا اے ادو اور بلا لو اپنے شریکوں کو بھی انہیں بھی اکٹھا کرو سم یقن امرکم پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ تم پر غمت مخفی بڑا واضح فیصلہ کرو پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کرو کہ نو کو مٹا دینا ہے سم مقزو الیہ پھر فیصلہ کرو میرے متعلق ولا تم اور مجھے محلت نہ دو پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں آئے اور مجھے محلت نہ دو فین طل میرے سمجھانے کے باوجود بس اگر تم نے اے کیا منہ موڑا فما سال تو کم میں تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی مزدوری اس دعوت کے بدلے میں اجرت نہیں مانگتا چندہ نہیں مانگتا ان اجری اللہ اللہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے وہ عمر تو انا کو من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما برداروں میں وہ قزاب اے اسرو ال تقزیب ماضی استمراری جی وہ برابر تقسیب کرتے رہے فنجئی نہ ہو ہم نے نو کو بچا لیا وہ مماؤ فل اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو نو کے ساتھ تھے کشتی میں انہیں بھی بچا لیا وہ خلائف اور ہم نے کر دیا ان کو جانشین پیچھے رہ جانے والے رقن لذینہ کا زبو اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تقذیب کی تھی ہماری آیتوں کی فنز اور کئی فکانہ آ کے پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا جن لوگوں کو حضرت نوح کے ذریعے ڈرایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا انہوں نے تقذیب کی ان کا انجام کیا ہوا سمہ باس نامبادی روسول تخویف دنیاویہ کا اجمالی نمونہ جی پھر ہم نے بھیجے حضرت نو کے بعد رسولان کتنے رسول علاقوں میں اپنی اپنی قوم کی طرف فجاؤ بالبینات پھر وہ لے پھر وہ لائے ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں توحید کی یا موجے فما کان او لیو منو پس نہیں تھے وہ لوگ کے ایمان لاتے بے ما اس چیز کے ساتھ ما مسئلہ توحید پس نہیں تھے لوگ کے ایمان لاتے ساتھ اس چیز کے اس بات کے جس کی تقزیب کی تھی پہلوں نے پہلوں سے مراد قومینو کزالک انتبا کلو بل محتین یہ علت ہے ماں کا بل کی جی کزالک بمانا لزالك. اس لیے علت بیان ہو رہی ہے کس کی فما کانولیو منو کی بس نہیں تھے وہ کہیں ایمان لاتے اس لیے کہ ہم مور لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر تو پھر وہ ان کو ایمان نصیب ہو, نہیں ہوتا سما باس نامباد موسا تخویف دنیاویہ کا دوسرا نمونہ جی سیدنا نام علیہ السلام سے ہم نے کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی اور پیغمبر کے جو مخالفین تھے انہیں کس طرح ہم نے سفے ہستی سے مٹایا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا اور ہارون کو پھر کی طرف و مالائی اور ان کے سرداروں کی طرف یعنی قوم کے سردار بیا یاتنا اپنی نشانیاں دے کر وہ موزے فس انہوں نے تکبر کیا وہ قوم مجرمین اور وہ تھے مجرم لوگ فلما جام الحق من اندینا پھر جب آیا ان کے پاس حق من اندینہ ہماری طرف سے حضرت موسا آ گئے موجے آ کالو وہ کہنے لگے ہاضر مبین نہیں یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا انہوں نے حضرت موسا کو جادوگر کہہ دیا اور لاٹھی کا سانپ بننا یہ جادو ہے کالا موسا حضرت موسا نے کہا اتکولونحق کے کیا تم کہتے ہو سچی بات کو لما جا جب وہ بات تمہارے پاس آئی کیا جادو ہے یہ استفام انکاری ہے جی استفام انکاری کیا جادو ہے یہ ولا یوفلون اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے اور میں انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گا کچھ مدت کے بعد تم دیکھو گے جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے کالو وہ کہنے لگے جیتانا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لے تل فیتانہ اے لے تس ریفانا کہ تو ہمیں پھیر دے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ تو ہمیں پھیر دے اما وجدنا نہ لئے آبانا اما اس دین سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین سے تو اٹھا دے وہ تکون لکو اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری تیرے لیے بھی اور تیرے بھائی ہارون کے لیے بھی تم سردار بن جاؤ اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری فی العرض ملک میں وہ ماں نہ کو اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو وہ کالا اور فرعون کہنے لگا لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو علیم ماہر مقابلہ کروایا نا فلم سہارا پھر جب آ گئے جادوگر کہ لہو موسا کہا ان سے موسا نے الکو ڈالو مان تو ملک جو تم ڈالتے ہو یہ کب کہا جب جادوگروں نے حضرت موسا سے کہا کہ ہم ڈالیں یا تو ڈالے گا اس کے بعد کہا کہ تم ڈالو فلم الک پھر جب انہوں نے ڈالا وہ لاٹیاں رسیاں کہا موسا تو حضرت موسا نے کہا ما تم بے حصرو یہ جو تم لائے ہو نا یہ ہے جادو یہ جو تم لائے ہو یہ ہے جادو وہ نہیں جسے فرآون جادو کہتا ہے میری لاٹھی کا سام بننا جسے فرآن جادو کہتا ہے وہ جادو نہیں ہے جادو یہ ہے ان اللہ بے شک اللہ اس کو ملیا میٹ کر دے گا ان اللہ لا یسلیو بے شک اللہ نہیں سوارتا کام فسادیوں کے اللہ کا اور سچا کرتا ہے اللہ سچ کو ثابت کرتا ہے اللہ سچ کو بے کلمات ہی اپنے وعدوں کے ساتھ کلمات واضح دلائل شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا فرمانے خود اپنے فرمان سے ولاؤ کار اگرچہ ناپسند اگر سمجھے مجرے مشرق لوگ لیکن اللہ سچ کو حق کو واضح کر دیتا ہے فما آمن الموسا ادماج ہے جی ادماج سمجھتے ہیں ایک بات بیان ہو رہی ہے درمیان میں سے کچھ چیز اللہ چھوڑ دیتے ہیں جو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے فما آمن ال سے پہلے ادماج ہے کیا پھر موسا نے لاٹھی ڈالی وہ سانپ بنا اس نے سارے اس ٹھاؤں کو نگل لیا تو پھر کیا ہوا فما آمنل موسا پھر کسی نے موسا کی بات نہ مانی اللہ ضروری تم من قوم مگر چند لوگوں نے موسا کی قوم میں سے یہ ابتدا جی یہ کب ابتدا شروع میں شروع میں اپنی قوم کے بھی چند نوجوان تھے جنہوں نے موسا کی بات کو مانا یا ماننے کا مطلب ہے اظہار کرنا چند نے اظہار کیا باقیوں میں اظہار کی جرت بھی نہیں تھی یہ ایک مانا ہے بس جی. نہیں بات مانی موسا کی کسی نے مگر چند نوجوانوں نے من قومی اس کی قوم میں سے الا خوف من فراؤن ڈرتے ہوئے فراون سے وہ اور فراؤن ان کے سرداروں سے آئی یفتے کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں یفتے نا یو سزا دیں گے فراؤن سے وہ ڈر رہے تھے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں اور ان کا خوف بھی بجا تھا انہیں ڈرنا چاہیے تھا کیوں ان نہ فراؤ نہ لال ان بے شک بڑا سرکش تھا زمین میں وہی نہ من المسرفین اور وہ حد سے نکلنے والے لوگوں میں سے تھا تو ڈرنا چاہیے تھا انہیں دوسرا مانا بس ایمان نہیں لائے موسا کے ساتھ مگر چند لوگ من قومی ہی اے من قومی فراون گلا جی فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ مان گئے ڈرتے ہوئے وہ کیوں نہیں مانتے تھے باقی فرعون سے ڈرتے ہوئے وکالا موسا اور حضرت موسا نے کہا یا کہ اے میری قوم ان کنتم تم آمن اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر تو اسی پہ بھروسہ کرو اگر ہو تم فرمابردار یہ کب کہا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب فرعون نے دوسری مرتبہ آڈر کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو بچا لیا جائے تو قوم نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا تھا تیرے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت تسلی دی فقالو قوم کے لوگ کہنے لگے اللہ تبقل اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا پھر انہوں نے دعا مانگی جی قوم کے لوگوں نے دعا مانگی رب لا تجالنا اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو فتنہ تن تختہ مشک فتنتن ہدف نشانہ نہ بنا ہم کو تختہ مشک ظالم قوم کے لیے و برحمت رحمت اور ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے نجات دے دے ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت سے من القوم مل کافرین کافر قوم سے ہمیں بچا لے ہمیں نجات دے دے آزادی عطا فرما و اوہائی نا اور ہم نے حکم بھیجا موسا کی طرف وہ اخیے اور اس کے بھائی کی طرف انتبوا لے کو کہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بوتن گھر وجالو بوت کم کبلتن کبلتن اے مسلح مزاوی اور بنا لو اپنے گھروں کو کبل تن جائے نماز اے سلوفی بوتے امام راضی کرتبی نے اور مزاری نے لکھا کہ فرونیوں نے بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرا دیے تھے اس لیے یہ حکم ہوا کہ اپنے گھروں ہی کو جائے نماز بنا لو ابن کثیر نے لکھا کہ خوف اتنا پھیل گیا تھا کہ عبادت خانوں تک آنا مشکل ہو گیا تھا تو حکم دیا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ یعنی ایک الگ محلہ بسا وقال موسا اور حضرت موسا نے کہا کب جب دلائل سے موجز سے حجت پوری کر دی اور بوجہ ضد و اند ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب نہیں مانتے اس وقت کا کہا موسا نے اے ہمارے رب ان کا کہا آتا بے شک تو نے دی ہے فراون کو وہ اور اس کے سرداروں کو زینتن رونق و اموالن اور مال فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بڑی رونقیں ہیں کوٹیاں ہیں باغ ہیں سرداری ہے مال ہے رب نال یوزلو ان سبیلک اے ہمارے رب اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکاتے رہیں اس واسطے ان کو یہ سب کچھ دیا کہ یہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکاتے رہیں رب نت مس علام والم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو وشد القلوب سختی ڈال دے ان کے دلوں پر یعنی مورے جب لگا دے تیری سنت جاریہ کے مطابق یہ اس مقام تک آ سختی ڈال دین کے دلوں پر فلا یو مینو پسو ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب حضرت موسا نے دعا مانگی جی اللہ نے کہا قد اجیبت دعوت و کو قبول ہو چکی تم دونوں کی دعا دعوت و تیری بھی اور ہارون کی بھی دعا تو حضرت موسا نے مانگی تھی پیچھے اسی کا ذکر ہے کالا موسا ربنا دعا تو حضرت موسا مانگ رہے ہیں اور آگے اللہ جب اجابت کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں, تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی تو یہ کیا تھا حضرت موسا دعا مانگتے تھے حضرت ہارون آمین کہتے تھے آمین کو بھی اللہ نے دعا قرار دیا اور دعا میں جہر بہتر نہیں اخفا بہتر ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ احمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے آمین بسر بس کہنے پر کہ آمین جہرن نہیں کہنی سرن کہنی کیوں دعا ہے اور دعا میں جہر بہتر نہیں دعا میں اخفاء بہتر ہے فستقیم پس دونوں ثابت قدم رہو یعنی ابھی چند دن اور صبر کرو ولا تبیان سبیل اللہ اور نہ چلو ان لوگوں کے رستے پر جو جانتے نہیں ہیں یعنی جاہلوں کی طرح بے صبری نہیں کرنی صبر سے رہنا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وجہ وزنا بنی اسرائیل البارہ اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے فاتباؤں فرون پھر پیچھے لگ پیچھے لگا ان کے فرعون وجنودہ اور اس کے لشکر بغن ظلم سے وادون زیادتی سے لاکھوں کی فوج لے کر وہ پیچھے آیا ہتھا ادرکاؤلگر کو یہاں تک کہ جب آ پکڑا اسے گر کابی نے تو آیا نا کہنے لگا آمن میں مانتا ہوں انہ کے کوئی معبود نہیں ہے اللہ مگر وہی آمنت بھی بنوں اسرائیل جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہ اللہ عرش کا مالک وہ انا من المسلمین اور میں فرما برداروں میں سے ہوں مانتا ہوں آل آن اکال لاہل ملک کال لاہل ملک فرشتے نے کہا آل آن اب ات مینو الن و کد آ اس سے پہلے تو تو تافرمان رہا کونتا من ال اور اور تھا فسادیوں میں سے کتنے بچے تیری تلواروں نے ذبح کیے کتنی عورتیں بے آبرو ہوئیں اب کہتا ہے آمن تو فل یو من کا بدن آج ہم بچا لیں گے تیرے بدن کو لے تکون عل من کا آیا تاکہ ت رہے پچھلوں کے لیے عبرت آیا نشانی و نا کثیر امین اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں بے خبر ہیں توجہ ہی نہیں کرتے یہ میں نے نونجی کا ہم بچا لیں گے شاہ ابد القادر صاحب نے یہی میں کی یہ نجو تم سے ماخوذ ہے جی شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا مدارک نے بھی لکھا مراد ہے اونچی جگہ پہ ڈالنا کسی ٹیلے پر آج ہم تیرے بدن کو اونچی جگہ پہ ڈال دیں گے پانی سے باہر نکال لیں گے پانی میں طے نشین ہونے سے تیری لاش کو بچائیں گے اونچی جگہ پہ ڈال دیں قیامت تک کے لیے باقی رکھنا مراد نہیں ہے جی یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا جی اگر آج لاش خراب ہو جائے تو کیا نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک بچا کے رکھیں گے بلکہ اونچی جگہ پہ ڈال دیں گے ولکت بانا بنی اسرائیل اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبا صدقن اچھا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ کچھ لمانے کا بھی مصر بھی ان کے قبضے میں آ ہیں اور فلسطین اور شام کا علاقہ بھی اللہ نے انہیں عطا کر دی ورد اکناؤ منت بات اور ہم نے روزی دی ان کو ستھری چیزوں سے فمخ پھر انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا حتا جا ملل یہاں تک کہ پہنچ گیا ان کے پاس علم بنی اسرائیل نے جنہیں ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا انہوں نے پھر دین میں اختلاف ڈال دیا پھوٹ ڈال دی انہوں نے شورا اشورا آیت نمبر چودہ وہاں آپ پڑھیں گے جی انشاءاللہ شاء اللہ وما تفرقو اللہ ممبا دا جا مل علم بگیمبئی جن کو علم دیا گیا کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف ڈالا علم کے آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا آپس کی زد کی وجہ سے اختلاف ڈالا ان ربا کا یکزی بئی بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کی آمد کے دن فی ماکانو فی یختلفون ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں فین کنتا فی شکن بس اگر تک میں ممانزل نا علی کا اس چیز کے اندر جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے اگر تجھے شک ہے نا فس الزینہ تو اس کا علاج یہ ہے کہ پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب من کب لکھ تو سے پہلے ان سے پوچھ لے کہ پہلی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے لکجا کل حق تحقیق آ گیا تیرے پاس حق من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تک ننّا من الممترین پستوں نہ ہو شک کرنے والوں میں سے ولا تک ننّا من الزین اکضبو اور مت ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے تقزیب کی اللہ کی ایتوں کی ورنہ تو تو بھی ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے کن تفی شکن یہ خطاب بظاہر نبی پاک سے ہے مگر مراد نبی پاک نہیں ہے مراد قرآن کا ہر مخاطب ہے بلکہ ہر مخاطب بھی نہ کہیں وہی بندہ جو اس میں شک کر رہا ہے اے میرے نبی اب یوں کر لو میں نا اے میرے پیارے پیغمبر آپ ہر کافر سے کہیں کیا ان کن تفی شکن اگر تجھے شک ہے یہ کرتبی نے لکھا جی نبی پاک کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شکو اچھا جی آگے رکو آ رہا ہے جی آخری رکو سورت یونس کا آخری رکو وہاں کیا ہے جی یا یونس ان کنتم تم فی شک ان کنتم تم تم شک میں ہو تو نبی پاک کو کیا شک ہونا تھا تو یہ ساری جو مخاطب کی زمیریں ہیں یہ کفار کے لیے میرے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہیں اگر تمہیں شک ہے نا اس قرآن کے اندر اہل کتاب سے پوچھو ان لذین حقت علیم بے شک جن لوگوں پر ثابت ہو گئی ہے بات تیرے رب کی لا یو یہ بات کون سی جی لا یو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ولوجا تم کلو آیا اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں حتیہ یرب العذاب علیہم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا ان لذیل حقت علیم کالے متربک کالے متربک مور جباریت جن پر مور لگ چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے فلولہ کانت کریت اب وقت ہے ایمان لانے کا اب عذاب دیکھنے کے بعد نہ آنے کے بعد نہ بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتے بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتی فنفا ایمان ہوا پھر نفع دیتا اسے اس کا ایمان لانا کوئی بستی بھی نہ ہوئی اللہ کو میونس مگر یونس کی قوم لیکن یونس کی قوم لما آ جب وہ ایمان لے آئے کشفنان ہوں ہم, ہم نے کھول دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں وہ متانا الہین اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت وقت تک موت فلولا کانت کریتن کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتی پھر نفع دیتا اس کو اس کا ایمان لیکن یونس کی قوم نے ایسا کیا. کیا مطلب عذاب کی علامتیں دیکھ کر کوئی قوم ایمان لے آتی جب علامتیں ظاہر ہو رہی تھی عذاب کی تو کوئی قوم ایمان لے آتی یہ کسی کی قسمت میں نہیں تھا یہ میں نے جی یہ کسی قوم کی قسمت میں نہیں تھا مگر قوم یونس نے ایسا کیا کہ جب آثار دیکھے عذاب کے تو وہ ایمان لے آئے ولو تسلی ہے جی نبی پاک کے لیے اور اگر چاہتا تیرا رب لا منا منف لرزے تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں کلوہم جمی سارے کے سارے جمی کے آگے لکھئے لے یب لو تائید سورت مائدہ آیت نمبر اڑتالیس سورت مائدہ آیت نمبر اڑتالیس کیا ہے وہ کیا فرمایا جی ولو شاء اللہ ہو لجالقم امتن واحد یبلوکم فیما مطلب کیا ہے جبری ایمان مقصود نہیں زبردستی کا ایمان مقصود نہیں میرے پیغمبر زبردستی کا ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا آفا انتا تکر اناس کیا تبر کرے گا لوگوں پر یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں زبردستی آپ نے ان پر کرنی ہے وہ مکان النفسن اور نہیں ہے کوئی شخص انتو مینا کہ ایمان لائے اللہ بے اللہ مگر اللہ کی توفیق سے ازن توفیق مشیت اللہ الرِّجْسَ رجسا اور اللہ ڈال دیتا ہے ار گندگی شرک والی یا ارریض سے مراد ہے العذاب یہ اللہ ان لوگوں پہ ڈالتا ہے جن کو عقل نہیں یعنی دلائل علوہیت میں غور کرنے کے لیے وہ عقل سے کام نہیں لیتے کلینزرو زجرج زجر بر ایناد کفار میرے پیغمبر کہ دیکھو ماضا فصہ ماواد کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں عدل اکلیہ زمین و آسمان میں دیکھو کتنی چیزیں ہیں جن سے توحید کی سمجھ آ سکتی ہے اللہ کی وحدانیت اور معبودیت واضح ہو رہی ہے وما تو لیکن کچھ کام نہیں آتی نشانیاں ون اور ڈرانے والے جمع نظیر کیج اچ بمانہ منظر نہیں کام آتی نشانیاں اور نہ ڈرانے والے ان قومنون قوم اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتی انادن یعنی ضدی لوگ ہٹ دھرم لوگ ان کو جتنی نشانیاں جتنے منظر ڈرانے والے آ جائیں کوئی کام نہیں آئے گی چیز فہل انتظر ہونا تخویف دنیا بھی جی. پس یہ مشرق نہیں انتظار کرتے اللہ مثل ایامن مگر ان لوگوں جیسے حالات کا ایام شاہ بلی اللہ صاحب نے میں نے کیا مصیبت ہا ان لوگوں جیسی مصیبتوں کا من قبل جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے الیام سے مراد ہیں جی واقعات جو پہلے لوگوں پہ آئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں عذاب آ جائے پھر مانیں گے کل میرے پیغمبر کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں سما نونت جی, بشارت ہے جی پھر ہم بچا لیتے ہیں سما برائے تعقیب ذکری پھر یہ بات بھی سنو جب عذاب کا وقت آتا ہے تو ہم بچا دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی بچا لیتے ہیں کزا کا بات بالکل اسی طرح ہے حقا علینا ننجلمومن ہم پر لازم ہے مومنوں کو بچانا پھر انہیں ہم بچا لیا کرتے ہیں تو اے مشرقین مکہ اگر تم نے بھی نہ مانا تو ہم اپنے نبی کو تو بچا لیں گے مومنوں کو بھی بچا لیں گے اور تمہیں ہم تباہی کے گھاٹ اتار دیں گے یا یو الناس خلاصہ سورت داوے سورت کا تفصیلی ذکر سمرا سارے دلائل کا سمرا جب سابقہ دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ مالک و مختار بھی اللہ ہے سمیو علیم بھی اللہ ہے عالم الغیب بھی اللہ ہے اس کے سامنے کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے تو پھر پکارنے کے لائق بھی وہی ہے یہ سمراج کل یا یو میرے پیغمبر آپ کہیں اے لوگو ان کن فی شکن اگر ہو تم شک میں فی دینی میرے دین کے اندر کم جزا معذوف ہے جی اگر ہو تم شک میں میرے دین کے اندر تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میرا دین کیا ہے فلا آبد الزین تعبدون اللہ پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ مفہوم ہو گیا جی لا الہ ولاکن آبود اللہ اللہ یت یہ مفوم ہو گیا جی الا اللہ, اللہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے موت دیتا ہے کیسی دلیل دیجیے ایسی دلیل دی جس کا منکر آج تک کوئی نہیں آئے ہر چیز کے انکاری آئے موت سے کوئی انکار نہیں کر سک اللہ نے وہ دلیل دی میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے وہ امیر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من مومنین کہ میں رہوں مومنوں میں سے وہ ان اکیم تو اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ جز بول کے کل مراد چہرہ یعنی پورا اپنا پورا وجود مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے ہنی فن یکسو ہو کر ولا تکو نن من مشرقین اور مت ہو مشرقوں میں سے ولا تد و مندو نلائے یہ تفصیر ہے فلا آبد الزین تاب مندون من کی جی عبادت کے گز اعظم پکار کا ذکر ولا تد و مندون اور مت پکار اللہ کے سوا ان کو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مانا کیا ولادو واؤ تفسیریا بنا کے ولا تکو ننا منل کی تفصیل ہو رہی ہے جی تکو ننا منل مشرقین مت ہو شرک کرنے والوں میں سے یعنی مت پکار اللہ کے سوا ان کو جو تجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے فائن فالتا پھر اگر تو نے ایسا کیا فائن نہ کا عزم تو اس وقت تیرا شمار بھی بے انصافوں میں سے ہو جائے گا وہی یم سسک و دلیل ہے ولاکن آبد اللہ کی اللہ ہی کی عبادت کر اسی کو پکار کیوں ایم یم سسک اللہ اگر پہنچانا چاہے تجھے اللہ کوئی تکلیف فلا کا شفلا اللہ تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے وہیں یورد کا خیرن اور اگر وہ پہنچانا چاہے تجھے کوئی بھلائی فلا راد فضلے راد دافے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں کون سی آیت ہے جی سورت یونس کی ایک سو سات سورت یونس کی آیت نمبر ایک سو سات تمام حضرات خاص کر کے وہ حضرات جن کا کوئی اشاعت و توحید و سننا کے ساتھ خاص تعلق نہیں نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں خاص کر کے وہ لوگ اور خاص کر کے وہ لوگ جو کچھ غیر اللہ کی پکار وہ دیتے ہیں یا وہاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں فلاں مزار پہ جاؤ تو مسائل حل ہوتے ہیں وہ لوگ ذرا اس آیت پہ غور کریں جی. کتنی نتری ہوئی اور واضح توحید کا سبق اللہ نے دیا ہے جی. اس آیت پہ. کتنے کھلے لفظوں میں دی ہے اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا سے کھولنے والا کوئی نہیں اور تم کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے بری امام پھر رہے ہو مسانے اور گردے میں پتھری ہو جائے تو للہ ٹون بھاگ جاتے ہو اولاد لینی ہو تو سلطان باؤ پہنچ جاتے ہو کسی بیماری کے لیے منتیں اور دیگیں مزاروں کی مان لیتے ہو اور اللہ کتنے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر اگر تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو میرے سوا اسے کھولنے والا کوئی نہیں اور اگر میں کوئی بھلائی پہنچانا چاہوں نفع دینا چاہوں تو اس کو روکنے والا میرے فضل کو کوئی نہیں یوسیبو بھی میں اشا پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے کلیا یو اناس ترغیب الالتوحید میرے پیغمبر کہ اے لوگو کجا الحق میں رب کم تحقیق آ تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے قرآن آ گئے خود نبی پاک آ گئے فمن احتدا پھر جس نے ہدایت پائی فعینامہ یا تدیل اس نے ہدایت پائی اپنے فائدے کے لیے اپنا ہی فائدہ ہے وہ منظ اور جو کوئی بھٹک گیا فعن نامہ یزیل علیہ بھٹکنے کا وبال اسی پہ پڑے گا کسی نے کیا اس کا نقصان اٹھانا ہے خود جہنم میں جلنا ہے وہ مانا لیک کنبے اور میں نہیں ہوں تم پر ذمہ دار شاہ اللہ صاحب نے کیا نگے بان منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے ایمان اور عذاب کا ذمہ دار میں نہیں ہوں وہ تب مایو ہائی دلیل وہی ہے جی میرے پیگمبر کوئی مانے یا نہ مانے آپ اسی رستے پر چلتے رہیں جو ہم نے وہی کے ذریعے آپ پر واضح کیا وہ تب مایو ہائی اور پیروی کر اس رستے کی جو تیری طرف وہی کی کیا گیا پیروی کر اس چیز کی جو تیری طرف وہی کی گئی ہے وسبر اور صبر کر سابت قدم رہ حتہ یا کو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے عذاب کے ذریعے فیصلہ کر دے آپ کو کامیاب کر دے واہ واہ خیر الحاکمین کے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے صورت ہود جی سب سے پہلے سورت ہوت کا سورت یونس کے ساتھ ربط تعلق پہلے نامی ربط ہے جی اسمی ربط اسمی نامی نامی ربط کیا ہوگا یونس میں مسئلہ توحید کو جس طرح بیان کیا گیا یونس میں مسئلہ توحید کو جس طرح بیان کیا گیا جب تم بیان کرو گے تو حضرت ہود کی طرح ملامت کا نشانہ بنو گے یہ نامی ربت ہو گیا یونس میں مسئلہ توحید کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اگر تم اسی انداز سے بیان کرو گے تو پھر حضرت ہوت کی طرح تمہیں بھی مخالفین کے تانے فتوے ملامتیں اس کا نشانہ بننا پڑے گا مانوی ربج جی. مضمون کے اعتبار سے ربط سورت یونس میں دلائل اقلیہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں تو اب سورت ہود میں کہا جائے گا بطور ترقی اب سورت ہود میں بطور ترقی کہا جائے گا کہ جب اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر اسی کو پکارو پھر اسی کو پکارو کیونکہ عالم الغیب وہی ہے پھر اسی کو پکارو کیونکہ عالم الغیب وہی ہے ہاں جی یہ ربط جو میں نے لکھوایا مانوی اس کو ذرا میں نے تفصیل سے لکھوا دیا اس کو ذرا اور مختصر کر لیں تو کوئی پوچھے بھائی ہود میں کیا بیان ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یونس میں کہا تھا شفیع غالب کوئی نہیں اب ترقی کر کے ہود میں کہا جائے گا کہ پھر پکار کے لائق بھی کون ہے اللہ دوسرا ربط وہ بڑا آسان ہے سورت یونس میں دلائل اقلییہ بیان ہوئے اب حود میں دلائل نقلیہ بیان ہوں گے از امبیا دلائل نقلیہ از امبیا ہاں جی یہ دوسرا ربت ہے جی پھر یہ ذہن میں بٹھائیں ذہن میں رکھیں جی آسان طریقے سے آپ کیا کہیں گے یونس میں دلائل اکلیا اور ہود میں دلائے نقلیہ از امبیا ایک تیسرا ربط بھی اس دعوے توحید کو بیان کرنے کے راستے میں اس دعوے توحید کو بیان کرنے کے راستے میں مسائب آئیں گے دکھ آئیں گے اعتراضات ہوں گے دل تنگ نہیں ہونا بلکہ جرت کے ساتھ اس مسئلے کو پہنچانا ہے ایک اور ربت جی کہ ہم نے مسئلہ توحید کو دلائل اقلیہ سے دلائل نقلیہ سے واضح کر دیا مسئلہ بالکل ظاہر باہر ہو گیا ہے لیکن یہ مشرق زد کی وجہ سے نہیں مانتے اب آئیے جی خلاصہ اس صورت میں کون کون سے مضمون بڑے بڑے مضمون اللہ بیان کریں گے جی یہ خلاصہ ذہن میں رہنا چاہیے تب صورت سمجھ آتی ہے جی صورت کے چار دعوے ہیں جی سورت کے چار دعوے ہیں جی پہلا دعوی عبادت تو پکار کے لائق اللہ ہے دوسرا دعوی کیونکہ عالم الغیب وہی ہے کیونکہ عالم الغیب وہی ہے یہ کیوں کہ میں نے کیوں لفظ لکھوایا یہ علت ہے پہلے دعوے کی یہ دوسرا دعوی علت ہے پہلے دعوے کی اس کو آپ آپ اس طرح کہہ لیں عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے پہلا دعوی کیوں اور عبادت و پکار کے لائق کیوں نہیں فرمایا اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے دو دعوے ہو گئے جی تیسرا دعویٰ مسئلہ توحید کو بہادری سے پہنچاؤ ما یو ہا کی تبلیغ میں کوتاحی نہیں ہونی چاہیے تیسرا دعویٰ جی چوتھا دعویٰ مسئلہ بالکل واضح ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے مسئلہ بالکل واضح ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے یہ چار دعوے ہیں جی ایک مرتبہ پھر سنیے جی عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے پہلا دعویٰ دوسرا دعویٰ, دوسرا دعوی اس لیے کہ عالم الغیب و اللہ ہے تیسرا دعوی مسئلہ توحید کو بہادری سے پہنچاؤ ما یو ہاک کی تبلیغ میں کوتائی نہیں ہونی چاہیے چوتھا دعوی مسئلہ بالکل واضح ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے سات امبیاء کے قصے بیان ہوں گے جی ان قصوں کا تعلق ہوگا دعووں کے ساتھ پہلے تین قصے پہلے دعوے سے تعلق پہلے تین قصے کس کس کا حضرت لو حضرت ہود حضرت صالح ان کا تعلق پہلے دعوے سے پہلا دعوی کیا تھا عبادت و پکار کے لائے کون ہے اللہ چوتھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پانچواں قصہ حضرت لوت علیہ السلام کا اس کا تعلق دوسرے دعوے سے دوسرا دعوی کیا تھا جی عالم الغیب کون ہے اللہ چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق پہلے دعوے سے پہلا دعوا کیا تھا عبادت و پکار کے لائق کون ہے اللہ ساتواں قصہ حضرت موسا علیہ السلام کا تعلق تیسرے دعوے سے تیسرا قصہ کیا تھا مسئلے کو جرت ہو بہادری سے پہنچاؤ یہ حضرت موسا کا قصہ ہے ساتواں چوتھے دعوے کے لیے اللہ آیت نمبر ایک سو نو میں وہ کلام لائیں گے جی آیت نمبر ایک سو نو متعلق ہوگی چوتھے دعوے کے ساتھ آخر میں ایک تسلی اور امر مصلح کا ذکر کی آخری آیت میں چاروں دعووں کا اجمالن اعادہ باقی تخویفات بشارات شکواجات تسلیات زجرات یہ ہر صورت کا خاصہ ہے ہر صورت کا لازم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را حروف مقطعات میں سے اللہ عالم بے مرادی کتاب الحکمت آیا تو تمہید برائے ترغیب یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں دانش سے بھری ہوئی پر از حکمت و دانش رول مانی نے لکھا او قیمت آیات ہو کا معنی یہ ہے کہ ان میں باہمی تناکز کوئی نہیں اور کرتبی نے سید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے لکھا کہ تورات و انجیل کی طرح قرآن کے بعد کوئی ناسخ کتاب نہیں آئے گی یہ ہے اوہ کے مت آیاتو یا اس کے دلائل بڑے موقع میں سما فسلت پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا